ہو رہی تھی کل کہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اس طریقے پر پڑھی جائے جس طرح کہ میں نے پڑھ کے دکھائی ہے اور میں نے نماز اس طرح سے پڑھی ہے جس طرح کہ جبریل امین نے مجھے نماز پڑھ کے دکھائی اور جبریل امین نے اس طرح نماز پڑھ کے دکھائی ہے جس طرح رب العالمین نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے اب اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کل کی بات یاد ہے کہ نہیں کہ نماز کا آغاز اس سے پہلے مکمل وضو کیا جائے وضو کے بعد سیدھے قبلہ رخ ہو کے خلوص دل کے ساتھ خوشو اور خزو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کے لیے آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے نماز کی ادائیگی کے وقت آغاز نماز کا تقبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے دونوں ہاتھ بلند اٹھائے بعض لوگ نماز کی نیت باندھتے ہوئے ایسے کر رہے تھے اس طرح جائز نہیں دونوں ہاتھ پوری طرح اٹھا کے کندھوں تک برابر کر کے پھر اللہ اکبر کی کہہ کے پھر آدمی کو نماز کی نیت باندھنی چاہیے نماز میں داخل ہونا چاہیے اس کے بعد اپنے ہاتھ سینے پہ رکھے اس کے بعد سنا پڑے سورہ ہے فاتحہ پڑے امام کے پیچھے ہو تب بھی سورج فاتحہ کے بغیر انسان کی نماز اراد نہیں ہوتی امام کے پیچھے ہو امام ولزالین کہیں تو اونچی آواز سے آمین کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہنے کا حکم دیا ہے اور آمین کے بارے میں بتلایا تھا کتنی حریثے آتی ہے تراسی حریثے آتی ہیں اسی اور تراسی حدیثیں سے آتی ہے اونچی آواز سے آمین کہنے کے بارے میں اس لیے دوستو اتنی تاکیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہنے کا حکم دیا ہے اس لیے اس سنت کو چھوڑنا جائز اس کے بعد یہ میں کیوں شیشہ کھول رہا ہے کون کھولتا شیشہ یہ اس کے بعد کوئی اور صورت پڑے اگر تنہا ہو اور اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر صورت فاتح کے بعد خاموشی سے کھڑا رہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رقو میں جائے لیکن رقو میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر رفیع درج کرے میں نے بتلایا تھا کہ حضرت امام شاطی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے اماموں کا یہ عقیدہ ہے یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز کے اندر رفائی نہیں کی تو اس کی نماز ادا اس لیے کہ رفادین کی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ اور کسی مسئلے میں اتنی حدیثیں نہیں آتی نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دس صحابہ نے رفائی کی حدیث کو روایت کیا ہے جن کا نام لے کر نبی پاک نے انہیں جنت کی بشارت ادا فرمائی ہے ان میں آپ کے چاروں خلفائے راشدین میں شامل ہیں اور پھر اس سے بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ صحابی ایک حدیث بیان کرتے کہتے ہیں میں نے حرم پاک میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں اور مکہ مکرموں میں نبی کے پاک صحابہ کی موجودگی میں نماز ادا کی ہے میں نے دیکھا کہ سردیوں کے موسم میں جب کہ بارش ہوئی تھی اور سخت گرمی تھی صحابہ نے اور نہیں اور رکھی تھی چادریں اور رکھی تھی جب صحابہ رکو میں جاتے اپنے ہاتھ اپنی چادروں سے باہر نکال کے رفائی وین کیا کرتے تھے اس قدر ساتھی اور ایک صحابی کہتے ایک راوی کہتے کہ میرے نبی یہ کائرات حضرت محمد الرسول اللہ صلی <سلام> اللہ علیہ وسلم کے ساڑھے تین سو صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کتنے صحابہ کو ساڑھے تین سو صحابہ کو میں نے رواز پڑھتے ہوئے دیکھا دیکھا کہ سب کے سب رقو کرتے ہوئے بھی رفا جین کرتے تھے اور رقو سے سر اٹھا اٹھاتے ہوئے بھی رفا جین دوستہ اکتیس تاکہ اور حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشار فرمایا ہے کہ میرے ساری زندگی نبی کائنات کے پیچھے رواج پڑی ہے میں نے نبی کے زندگی کے آخری لفاف تک سرم کائنات کو دیکھا کہ آپ نے جب بھی رواج پڑھی رفا زیر کے ساتھ رواج پڑھی یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ اب اس کے بعد میرے خیال میں کوئی اس سلسلے رسول چور و جناح کی گنجائش بات کی نہیں नहीं ہے کبھی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی سدت ہے اور ایک معمولی سی سنگت کو چھوڑنا بلا وجہ اس کو ترک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اتنا بڑا خطارا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس سے زیادہ نقصان اور کسی چیز کا نہیں ہوتا اور ایک چھوٹی سی سندت کی ادائیگی سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اللہ کا پیار حاصل ہوتا ہے اس لیے دوستو ان سندوں پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے پر نماز پڑھی جائے جس طرح کی حضرت محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھی اس کے بعد دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آدمی جب رکو میں جائے تو رکو میں جاتے ہوئے آدمی کو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گٹلوں پر رکھنے چاہیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گٹلوں پر رکھنے کے بعد اپنے سر کو چکا کے رکھنا چاہیے اپنی کمر کو بھی ختم کرنے بعض لوگ رکو کرتے ہیں فر اٹھائے رکھتے ہیں اس طرح شریعت میں رکو ادا ہوتا پوری طرح سر جکا کے اپنے جسم کو پوری طرح خم کر کے اپنے ہاتھوں پر بوجھ ڈال کے اپنی ٹانگوں کو بالکل سیدھا کھایا کر کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر رکو میں جائے کہ سارا جسم جو ہے وہ چھٹ جائے اس کے بعد جب رقو سے سر اٹھائے تو اس وقت یہ پڑنا چاہیے سب اللہ علیہ رخو میں کیا پڑنا چاہیے سبحا عرب سے یا لازیز سبحان ہمدی یا لازیز اور بھی بہت سی دعائیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رکو میں یہ دعا بھی پیدا کرتے تھے سبحان اللہ الباب میں حمدے کا اللہ حسلی سبح رک اللہ بابا میں حمدے کا اللہ حسلی سبحان رک اللہ الباب میں حمدے کا اللہ حسلی اللہ کو پاک ہے اللہ کو مجھے معاف کر بہرحال یہ پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد سر اٹھائے سر اٹھا کے سیدھا کھڑا ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سپا ہے جو سر اٹھا کے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا پانچ سیکٹر میں چلا جاتا ہے ایسے شخص کی رواج اس کے سر سے بھی اوپر اس کی رواج سیدھا کھڑا ہو اس طرح سیدھا کھڑا ہو کہ اس کے جسم کے سارے یادوں اپنی جگہ واپس میں لگاؤ ساری ہڈیاں سیدھی ہو جائیں اور اٹ کے تیا دعا پڑے کب اللہ رب لمد حمد کثرل طیبل مبارک ال یہ دعا ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے میں آیا ہے ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی آپ کے پیچھے ایک صحابی ہے یہی دعا پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پارے ہوئے آپ نے اپنے صحابہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا لوگوں جب میں نے رکو سے سر اٹھایا تو وہ کون تھا جس نے رقوق سے سر اٹھانے کے بعد دعا پڑھی جہاں خروش رہے سمجھا کہ سلطی ہوگی پھر آپ نے پوچھا پھر پوچھا ایک آدمی نے دیکھتے ہوئے کہا کے رہا آپ نے بتایا ساتھی جب نے یہ دعا پڑھی میں نے رب کے رشتوں کو دیکھا کہ وہ بھاگتے ہوئے ہوئے اور ہر رشتے کی خواہش تھی کہ اس دعا کو میں پہلے لے کے رب کے پاس جلدی پہنچوں میں جلدی رب کے پاس لے کے جاؤں اتنی رب کو پسند آئی یہ دعا فری لگانے لگے کہ کون جلدی لے کے رب کے پاس اس دعا کو پہنچتا اس لیے آدمی کو رکو سے سر اٹھانے کے بعد تک خطے میں نہ جانا چاہیے جب تک کہ یہ دعا نہ پڑھ لے تب اللہ تھے لاہ رفتہ لکل ہر ہر دل کثیرل مبارکل بھی یہ دعا ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے اس لیے جن دوستوں کو یہ دعا یاد ہے ٹھیک ہے جن کو یہ دعا یاد نہیں ان کو دعا یاد کرنی چاہیے نماز کے سلسلے میں بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ نماز کے موٹے موٹے قصے میں مطلب ان کے لیے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے ان کے لیے بہترین کتاب اردو زبان میں جو لکھی گئی ہے وہ مولانا ح محمد صادق سیال بوٹی کی کتاب ہے جس کا نام ہے سلاد الرسول کیا نام ہے سلاۃ الرسول اس کتاب کو لینا چاہیے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے اور اس کتاب کو خود بھی پڑھنا چاہیے دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے تو بہارا یہ دعا پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں سجدے کا طریقہ کیا ہے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے دونوں پیر پیروں کے پنجے دونوں گٹنے دونوں ہاتھ کی تلیہ کر یعنی ماتا اور ناک یہ زمین کے ساتھ لگی ہے کتنے آزار ہو زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں آٹھ دو پیر دو گٹرے دو ہاتھ اور ایک ناک اور ایک پیشانی ان آٹھ آزاد پہ انسان کو سجدہ کرنا چاہیے میں نے دیکھا ہے بعض لوگ پہچانی رکھتے ہیں دانت اٹھا کے رکھتے ہیں بعض دانت رکھتے ہیں سر اٹھا کے رکھتے ہیں کئیوں کو میں نے دیکھا وہ پیر اٹھا کے پیچھے سے رکھتے ہیں اس طرح سجدہ کرنا جائز ہے یہ طریقہ سندر طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کے پنجے گھٹنے ٹولو تلوں اور دانت اور پہچانی پھر دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب سجدہ کرے تو اپنے بازوروں کو پھیلا کے رکھے اپنے بازوؤں کو کھول کے رکھیں اپنے جسم کو اٹھا کے رکھیں اپنے جسم کو بعض لوگ اپنے جسم کو بھی اپنی رانوں پر ڈال دیتے ہیں یہ طریقہ شرع جائز ہے اسی طرح بعض لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے جسم کو زمین کے ساتھ لگا کے سجدہ کریں اس میں بالکل مردوں اور عورتوں کے سجدے میں شریعت کے اندر کوئی فرق ہو یہ یہ بات کا ذریعے پردے کی بات ہے اللہ کے بندوں بغیر پردے کے تو عورت کو نماز پر بھی شرط جائے وہ تو نماز پڑھے ہی پاسے اس لیے نماز کا ایک ہی طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویخت کیا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جبھی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ جب آپ سجدہ فرمایا کرتے اپنے بازو پہلا کے رکھتے اور اپنے جسم کو اٹھا کے رکھتے کہ اگر بچی یا بکری کا بچہ بھی درمیوں سے گزرنا چاہے تو گزر جائے یعنی اس طرح اپنے جس کو اپنے بوجھ پر اٹھا کے رکھے اٹھا کے بازو کھول کے ابھی میں آیا ہے کہ کبھی یہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بازو کو کھول کے سجا کیا کر رہے. کہ آپ کی اب دوسرے سجنے میں کیا سجدے میں سارک اٹھانے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑے کسی کو آتی ہے اللہ حق فرنی مرح دی محدلی بہاؤ دینی دی مرد مختلف دعائیں بہرحل یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروس کے مطابق مختلف دعائیں درمیان میں دونوں سختوں کے درمیان دعا پڑھ کے پھر دوسرے سکھنے میں ہر طرح ایک مسئلہ اور بہت ضروری ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے پہلی رکت اور تیسری رکت کون سی رکت <سؤال> جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو <سؤال> پہلی رکت اور تیسری <سؤال> رقت میں آدمی سجدے سے سیدھا اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے سجدے سے سیدھا اٹھ کے کھڑا بلکہ سجدے سے اٹھ کر بیٹے پوری طرح اس کو جلسہ ہے اس میں رات کیسے اس ہے, اس کہتے ہیں جلتا اس اس جگہ کے بیٹھ کے پھر اٹھ کے خراب ہو بیٹھ پھر اٹھ کے خراب جب تک بیٹھ کے نہیں اٹھتا تب تک اس سنت کے طریق کے مطابق لماز ادا نہیں پہلی رقت میں بھی بیٹھ کے اٹھے اور تیسری میں بھی بیٹھ پھر دوسری میں السلام علیہ کا و رحمت اللہ و براکات علیہ وبا اشحد اشحد اللہ حمل ابن ہُو و یہ یہاں تک پڑھنے کے بعد اگر چار رقب یا تین رقب والی رواج ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جا پھر اٹھے اور اس وقت تک اپنے سینے پہ ہاتھ میں رکھے جب تک کے رمایئر ہیں یہ یاد نہیں رہتا. کیوں رہے رجسٹ سو رہے ارے یہ یاد نہیں رہتی اس لیے دھیان رکھا کرو نماز اس طریقے پر پڑھنی چاہیے بات وہ پوچھتے جی اس میں حکمت کیا ہے حکمت نماز کے جتنے ارکان ہیں ان سب کی حکمت یہ ہے کہ ہم نے ہر ہر وہ وہ حرکت کرنی ہے جو محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلّہ ہو کوئی ایسی چیز کو نہیں کرنا جو نبی کائنات نے نہ کی اور کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑنا جو نبی پاک نے کی ہو اس کے بعد اگر چوتھی رکت ہے تو پھر ثرود ابراہیم ہی پڑے اللہ عمل نے الام آل محمد کما صلی تعلی ابراہیم ولا آل ابراہیم ان کا حمید اللہ بارک آلہ محمد ولا آل محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم ولا آل ابراہیم کا حمیدم اس میں ایک بات رہ دیجیے آپ مجھے کہ جب اشاعت پڑے اور اشحد الہ. اللہ اس وقت اپنی انگلی کو اٹھا کے حرکت دینی چاہیے اپنی انگلی گوشتی انگلی شہد والی انگلی شہادت والی انگلی اس کو اٹھا کے حرکت دینا چاہیے اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعائے اس کو یاد ہیں وہ دعائے پڑھیں یاد رکھو نماز کی آخری رقم میں درود کے بعد سلاد سے پہلے جو دعائے مانگی جائے اللہ ان دعاؤں کو بہت جلد قبول فروا دیتا اللہ ان دعاؤں کو بہت جلد قبول کروا لیتا اس لیے جب آدمی ترا ہو اس وقت لمبی دعائیں باقی لمبی دعائیں بڑھیں اور جب آدمی کی بات کراتے ہو ظاہر ہے کہ ایک اور ارتال سے کام لینا چاہیے مشہور دعائیں ہیں اللہ حقی ظلم کو نقصان ظلم گدی رنگ لائی اور پھر اس دروا انداز میرا کمل رَبَّنَا آتِنَا فِي وَفِي رب نا آخرہ فضریا حضرت آخرہ دی حضرت وکلا عضاب یہ دعائیں رب جل امی بس طلاق ہے وہ ضروریاتی ربنا و تکبل دعا رب نلی مل والدیا وال اور دعائیں جو قرآن میں آئی ہو یا نبی کے فرمان میں آئی ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے بیان کے ساتھ سنو میری بات کو فائدہ صاحب سن رہے ہو بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ دعائیں بوجھتے ہوئے بھی انگلی کو حرکت دینا چاہیے دعائیں باندھتے ہوئے بھی انگلی کو حرکت دینا چاہیے جب یہ پائے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشاور میں بیٹھ کے جب دعا بوندو تو انگلی کو حرکت دی. انگلی کو ہرانا چاہیے یہ بھی سندر طریقہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعائیں پڑھے پھر نماز کو ختم کس طرح کریں السلام علیکم اپنی گردن کو پوری طرح موڑیں گردن کو پوری طرح بازے ہی جس طرح فلام کے جوان میں ایسے ہی جس طرح پیچھے گردن جو ہے اس میں لوہے کی تلاخیں لگی ہوئی ہیں کہ اگر ذرا تھوڑی سی زیادہ ہل گئی تو ٹوٹ جائے گی اس طرح شرم جائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تھے بارے طرف اپنا پورا رخ مبارک پھیرتے یہاں تک کہ آپ کے, کے رختار مبارک کی سرخی سارے طرف بیٹھنے والوں کو نظر آتی بار طرف سلام پھیرتے تو سارے گردن کو پھیرتے اور بائیں رختار کی سرخی لوگوں کو اس طریقے پر نماز کو آدمی ختم کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کے سلام پھر اور پھر ان کے باہر نہیں جانا چاہیے بلکہ تصویریں پڑھنی چاہیے تصویریں پڑھنی چاہیے سبحان اللہ, للہ. اللہ. سبحان اللہ. الحمد للہ ولا اراح دل اللہ اور پینتیس پرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ بیس چونتیس مرتبہ اللہ اکبر جو کوئی لفظ دماغ میں ہو گئی ہو ان تصویروں تقریروں کی مرکز سے اللہ وہ ساری لفظشیں دور کر کے دماغ کو قبول فرما لیتا ہے آخری مسئلہ اس سلسلے کا آج کا قدر چونکہ مختصر ہے کل انشاءاللہ ساری قدر نکالیں گے تو آخری مسئلہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے کچھ مقام ہوتے ہیں اور کچھ دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں کچھ مقامات اور کچھ اوقات نماز کی قبولیت اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت یہ ہے کہ نماز فرض نماز کے بعد آدمی رب سے دعا ہو ایسے وقت میں رب سے بندہ جو دعا مانگتا ہے اسے قبول فرما لیتا ہے فرض نماز کے بعد خلو سے دل سکا اپنی حادثوں کو اپنے رس کی بارگاہ میں پیشے کر اور دعا اس لحاظ سے بہت حامیتی حاصل ہے حامل ہے کہ جبھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا خلاصہ قرار دیا دعا کو عبادت کا مدد قرار دیا دعا کو عبادت کا مدد قرار دیا اد مدعا کو خود عبادت جس طرح ساری کائنات میں سب سے الگ ہی ہوتا ہے اس طرح فرمایا ساری عمارتوں میں سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر رم کی تقدیر کو بھی کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو دعا تبدیل کر اس لیے خلوص کے ساتھ دعا کرنے چاہیے اس طرح آدمی نماز سے فارغ ہو اللہ رب العزت اس کی نماز کو یقین القبول فرما دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توقی نہ فرمائے جس طرح کے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور ہمیں خلوص کے ساتھ خوشی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق کے بعد سروانا نہیں سارے دوست نماز کے سلسلے میں ایک جو مسئلہ باقی رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ تشاہد میں کس طرح بیٹھنا چاہیے ڈیڑھ دوست توجہ دلائی کے باقی سارے مسئلے بیان ہوئے ہیں لیکن اس تشاہد کا طریقہ بیان نہیں ہوا تشاہد کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخری تشاوت اور پہلے تشاوت میں فرق ہوتا ہے آخری تشاوت بیٹھنے کا مصنوع طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پیروں دونوں کو بچھا دے اپنے دونوں پیروں کو بچھا دے یا اپنے آپ کو اس طرح بٹھائے کہ بایا پاؤں آدمی کا نیچے بچھا ہوا بایا پاؤں نیچے نیچے بچھا ہوا ہو اور آدمی زمین پر بیٹھے پاؤں نیچے سے نکال کر خود دشاہد کی حالت میں نیچے سے پاؤں نکالا ہوا ہو کس طرح سے اب یہ طریقہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ ایسی رفت میں قسر کرنا چاہے میں نے بہت دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ سفر جس کو سفر کہا جا سکے ہر وہ سفر جس کو سفر کہا جا سکے اس میں نماز قسر کرنی چاہیے ہو سکتی نہیں ہے اس میں نماز قسر کرنی چاہیے سفر اس کی حدیث پاک میں کوئی تازی نہیں آئی جن لوگوں نے باون میل یا بانوے میل یا نبے میل یا پینتالیس میل کی قید لگائی ہے یہ ان کی اپنی اختراع اور ایجاد ہے حدیث پاک میں میلوں کے لحاظ سے سفر کی کوئی تحریر بلکہ حدیث پاک میں آیا کے بعد دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرا سے صرف سات یا نو میل کے پاس سے پڑ گئے وہاں بھی آپ نے نماز پتھر کی ہر وہ سبر مسافت جس کو سفر کہا جا سکے میلوں کی کوئی تعریف نہیں ہے چاہے چند میل ہو چاہے زیادہ وہاں جا کے نماز قصر کے طور پر پڑھنی چاہیے نماز قصر سفر کے اندر پڑھنی افضل ہے پوری نماز پڑھنے سے صبر کے اندر قصر نماز پوری نماز سے افضل ہے اگر جماعت کی صورت میں آدمی جماعت میں شامل ہوتا ہے اور وہاں مقامی آدمی جماعت کرا رہا ہے ایسی صورت میں نماز پوری پڑی جائے گی ایسی صورت میں نماز پوری پڑی جائے گی وہاں نماز قسط نہیں ہوگی یہ تو دو مسئلے پہ جو کل دوستوں نے یاد کروائے اس کے بعد ایک یہ سوالات کا سلسلہ ہے بہت سے دوستوں نے ایک ہی سوال پوچھا قدرتی طور پر اور سب کو پتا ہی جو جو انہوں نے سوال پوچھا ہے ایک سوال یہ ہے کہ جناب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث آٹھ تراوی پڑھتے اہل عدیض تو یاد بول دے نہیں کسی سے بس کتنی پڑھتے ہیں آپ آج کہتے ہیں جناب ہمارے محلے کے مولوی کا کسی نے کسی کا نام لکھا ہے کسی نے کسی خرکے کا نام لکھا ہے کسی نے کچھ لکھا ہے کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ سانا کعبہ میں تو جیت ہوتی ہے اس لیے اہل علیسوں نے آج کا لی لکھ لیس کسی شہر کی سنت پہ عمل بات کو ذرا سمجھ مجھے تو کو سمجھ آئے گی لکھا ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رقت سے آج پڑھی ہے یہ yes, لکھا کہتے ہیں جی ہمارے محلے کے یا دوسرے دور دوست لکھا ہے فلاف فرقے کے یا دوسرا کہتا ہے فلاں گرو کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ اہل عیتو تم آٹھ پڑھتے ہو جبکہ کے کامے میں بیس پریسٹ میں کہتا ہوں یہ سوال بتاتے خود اہل حدیث کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کسی کو بلا سمجھ آئی ہے بات نہیں سمجھ آئی اگر کسی کو سمجھ ہے کدھر گیا آیا کسی کو سمجھ آئی ہے تو مسئلہ ہے کہ کیا کیا کرنا ہے کسی کو سمجھ آئیے تو مسئلہ ہے یہ سوال منہ سے بول رہا ہے یہ سوال منہ سے بول رہا ہے کہ کائنات میں اس سے ہمیں کی مسلس ہے اور اللہ کے قبلوں کے روز جیت کا مطلب ہے کیوں اس لیے کہ جتنے لوگوں نے سوال پوچھا ہے ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ مولوی نے آپ کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نہیں علام صاحب جیت بولتے ہیں یا ریس خلک کہتے ہیں نبی نے ہاتھ نہیں پڑی نبی نے بھی پڑی ہے کسی نے یہ بھی کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ مکملے بھی بڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ کے مقابلے میں نبی کا کوئی فرمان ان کے پاس موجود ہے نہیں سمجھ آئی بات ہے اگر نبی کا فرمان موجود ہو تو شراب کا اللہ دینے کی ضرورت ہے طرح مسئلے کو سمجھو اچھی طرح یہ بات کو جیسے لکھاؤ کافی جبابیری کا تھا کسی کرتے کا نام لینے کا جس سے مجھے پتا ہے یہاں کے دوست مالویوں نے یہ کہا ہے اور بس قسمتی سے ایک ایسے مولوی نے بھی کہا ہے جس کو لوگ نیو والے نہیں سمجھتے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب کب اگر بیچ ہوتی ہے کی بات ہے دلیل اللہ نے کیا بنایا ہے اسلام کے اندر یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے دلیل کیا, دلیل کیا؟ یہ دلیل نہیں ہے اس والے کیا کرتے ہیں یا مزید والے یہ دلیل اگر رسول کے زمانے میں ایک منٹ کے لیے میں سمجھانے کے لیے بات کرتا اس کا بھی جواب دوں گا جب جانے کے لیے بات کرتا ہوں جب علیہ السلام کبھی کر رہے تھے تو کی سارا مسکا بولتے نہیں مسکے والوں نے اتنی مخالفت کی کہ مسکے سے نکالا گیا کہ یہ مسکے سے ہے یہ نہیں کہا کہ مسکے والے یہ کہتے ہیں یہ کوئی زلی مضر نہیں کروان نے کہا بات ہی عمر مالکل مسکار تین ہے تو دلیل کے ساتھ کرو جو ہے وہ دلیل ہے جو محمد کے پروار میں ہے وہ دلیل ہے شہروں کے حوالے دلیل ہے اور شہروں کے حوالے کونڈے تھے جنہوں نے چہروں کے نام پر نظر بنا رکھے ہیں جنہوں نے شہروں کے نام پہ معاف کرنا یہ دیو مند یہ بھی تو شہر کا نام ہے کس کا نام ہے دیوبند تو بر لوگ قرآن کی کسی آیت کا نام ہے ہم نے کبھی کسی کا نام لے کے تنقید نہیں کی ہے لیکن افسوس ہے کیوں جب گرد وغام سے گبرا جائے دل انسان ہوں پیالہ اور تازہ نہیں ہوں میں سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ زیر بندی دوست جن کو ہم اپنے بھائی سمجھتے ہیں اور جن کے خلاف ہم نے کبھی جو بات کر سکتی تھی وہ ایسے اپنے لوگوں کو کھلایا ریئر ہی نہیں کہتے سب سے زیادہ اور جتنے دوست نے پوچھا جو گردیوں کا نام لے کے پوچھا سب نے یہی کہا کہ جو بلی یہ کہتے ہیں جو برجی یہ کہتے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کا نام لیتے ہوئے اور خاص طور پر جن کو اپنا دوست سمجھتے اس کا نام لیتے ہوئے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو بدلی یہ کہتے ہوں یہ زوران کیا ہے کیا ہے زورن قرآن کی عید ہے رسول کی علیز ہے کس کا نام ہے دیوب ہندوستان کی ایک ایسی بستی کا نام ہے جس میں آج بھی ہندو زیادہ رہتے مسلمان کب یہ پوری خبر ہے اب بریلی اگر ہو تو پھر کیا ہے بریلی کس کا نام ہے یہ بھی ہندوستان کی ایک اس چیز جنہوں نے مذہب بستیوں کے نام سے بنائے ہوئے ہیں ان کو دلیل بھی بستی کے علاوہ کہیں سے ملتی اور دلیل لالی ہے تو ربدول اللہ کی بات بتلاؤ دلیل لا ہے تو کس کی بدلاؤ جاؤ میں نے آج تک کبھی اس میں اتنی شدت کی بات نہیں کی ہے آج میری بات کو لکھ کے دو لکھ لاؤ سارے کیس کے ایکنالوجی سے پوچھو کیس کے اکنالوجی سے کہو نویل میں نکلوی بڑی ہے جاؤ دنیا کے بحیرہ کمیز سے کوئی کمی صحیح نکال کر دکھاؤ کتنی پڑی ہو کتنی پڑی ہے کہ بتلا ہے جب کھانے والیوں کو کہاں بدلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رفا ہے اور کس کی حدیث ہے ام ویز کی کس کیس کی املو عید کی کیا شرم آتی ہے دوریاں بیچتے ہوئے بلا بنتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں روشن کر دینے کے لیے لوگوں کو پیش دینے کے لیے ہزارہ شہر میں ایسا ہوتا ہے شرم نہیں آتی غریب لیتے ہوئے اگر بلاشکار کی بات کرتے ہو مس وزیر کی بات کرتے ہو تو آؤ مجھے یہ بھی مجبور ہے مت مزید ہر اس کے اندر درگجا واقعہ یہ کہا جاتا ہے ساری رقموں میں رقم ہاتھ ہی لے پکڑنا چاہتا ہے پیڑ تاکہ ہماری جاتی ہے تکلیف کو ہینڈل کرنا جاتا ہے پھر اس یہ سارے کام کیوں کرتے ہو no, no. اگر پکڑ بھی ہے اجلی تو ساری لوگ گرجا میری کا ہاتھ پڑوٹ کرواؤ no, no. یہ تو بات ہے آج اپنی مرضی کا ایک وقت اپنی مرضی کا باقی کا ہے بات ہے یہاں پتھرے لیتے ہیں اپنے ریز کبھی ایک مندر نے لکھا ہوا ہے تو بڑے بھی کہتے ہے پتھرے کیا ہیں کہ ہر کے ایمان کے ریسرا لاؤ اور وہ لوگ پتلے چھپے دسترانی کے ملنے کے لیے انہوں نے ہمیں یاد آ گیا ہے اور اچھے سو سے پچیس لوگ یہ لوگ اسپتال میں اپنی عمارت ہو سب انورانی ہونے کے باوجود ان کا پتوہ یہ ہے کہ نسبے کے مام کے بیچرماز ہوتی ہے مزید کئی نام کبھی شروعات ہوتی ہے شرم کی بات ہے اور جو کامے کا امام ہے جو مزید کی مسجد کا امام ہے اس کے بیچر عماز تھری ہوتی اس کی ہے اس کی تراوی عزت ہے اس کی تراویذ عجیب بات ہے پھر مزید کے اماموں نے بڑے بڑے کے کپوں کو پکی کمروں کو گرایا ہے ٹریکٹر کروائے بولتے کیوں نہیں اور یاد رکھو گے بچتا کہ نہیں ایسا بالر رہا لوہار کر کے کبھی کوئی نہ بولے دلیل دیتے ہیں بری دلیل لے کے آ گئے کیجریوال بہار اتنی پیسے تم باقی ساری باتیں مان لو ہم تمہاری یہ جی بات کو بھی کہیں گے کہ تم پڑھ پڑھتے رہو کوئی بات نہیں کیا بنایا ہوا ہے وہاں جنرت مکیل کیا ٹریکٹر چلائے گئے ٹریکٹر بڑے بڑے چاہ کسی کی قبر کا کوئی نشان موجود یہاں اتنے اتنے زمبر سے بناتے ہو یہ کس کی دلیل ہے یہ کہ گل ہے شہروں کی بات کرتے ہو ہمارے سامنے دلیل کے طور پر بیان کرو اور میں تمہیں ایک بات کہتے ہوں ایک دوسرے کار کیوں نہیں کہتے کام کے رقب کی قسم ہے کام کے رق کی قسم ہے کام کے رب کی قسم ہے ہم نے سرامی کے مسئلے پر لاجواب کیا ہوا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے تیز نمبر تمہارا کھا کے کہا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے جی پڑھا رسم ہے چلی گا جی اور پھر ان کو اتنے بھی نہیں پتا کہ کانبے کے مختلف عیام میں مختلف چیزیں رہی مکے مزیلے میں چالیس بھی لیبی پڑھی جاتی رہی ہے مدینے میں چالیس بھی لی پڑھی جاتی رہی ہے جاتی رہی ہے۔, جاتی رہی ہے۔, جو ہے امام کے ہیں یہ تو بات ہے یہاں احلام کے سب کر رہے فیصلہ کیا عبد <متحدث> العزیز نے ہم لگانی شروع کروائی یہ ہم ہماری کوئی دلیل کیا عبد العزیز اور امام مالک ہماری <متحدث> <متحدث> دلیل کیا ہے <متحدث> ہماری دلیل مریض کے حالات کا ہے جس طرح نے کو جس کے ذریعے کاغذات کو اطلاع اٹھا دیا اس نے جو کافی اطلاع کی وہ ہم نظر بنا کی ہے کٹنا کی ہے تمہیں مستیوں کی بات مارک ہو ہمیں مدینے والا مبارک ہو تم کہہ لو ہم نے بستیوں کی بات مانی تھی ہم کہیں گے ہم نے اس کی بات مانی تھی جس کے مطابق سوریہ کہاں تھا مل جن کو جو مئی کے سوار کوئی کام کرتا ہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام نو ایک طرف ان ملاؤں کی روایت ہے اور ایک طرف ام نو منی ہے کس کی اور نہیں سمجھے بات کو ایک طرف گار والے ہیں ایک طرف گھر والی ہے ایک طرف اور گھر والی ہے گھر والی کیسی ہے اور گھر والی بھی کچھ آواز وہ عورت ہے اللہ اکبر کہ کے کارلات کے گروپ کے سوالہ کہتے ہیں جب تک انشا موجود رہی ہمیں کوئی مسئلہ اس میں پیچیدگی پیش میں نہیں آتے تھے کہ آشا کے دروازے پہ جا کے پوچھتے تھے مسئلہ حل ہو جاتا تھا اور حضرت آشا سے غلام حضرت مصروف کہتے ہیں میں نے ایک ایک وقت میں کے دروازے پر ستر ستر صحابہ کو ویڑ کے مسئلے پوچھتے ہوئے سنا ہے ستر ستر صحابی ایک ایک وقت میں حضرت عائشہ سے ویر کے مسئلے پوچھا دو ماں کہتی ہے کہ اللہ گا ہے اس ماں کی امید ہے کہ میرے آسا نے نہ رمضان میں نہ گیارے رمضان میں کبھی آج رقص سے زیادہ لماز لگاؤ پھر تم نے کہاں سے بات نکال دی اگر مکے منیلے سے اتنا ہی پیار ہے باقی اس مکے مدینے کے کاموں پر عمل کرو ہم تمہیں اس کی بھی اجازت دے دیں گے لیکن ہم ہم, ہم وہی گے جو محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ <تصفح> وسلم پھر ایک بات بنائی جاتی ہے کہتے ہیں نہیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا کیوں کوئی عمران کا لال نکالو حدیث کی کتاب میں نکال کے لکھائے کہ حضرت عمر نے بیس لاکھ رکالے کوئی عمران کا لال من مول رہا مجھ حدیث موجود ہے وہ مو تمام مالک نے نبی ابا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ آپ کو کہا انا ان کو باہر جاؤ نبی قدرت میں کھڑے ہو کر کھاوی پڑھاؤ کتنی کھانے یت ہے آپ نے فرمایا لوگوں کو آپ نے سب سے آگے حضرت عمر نے کیا کہا لوگوں کو کسی کاڑھاؤ یہاں کے نکال کر حضرت عمر کہ کہ حضرت عمر نے بیچ کا اوکری ایک روایت کو الٹ پلٹ کے طور پر اوڑھ کے پیش کرتے ہیں کیا ویسے حضرت عمر کے زمانے میں بیچ پر چکے زمانے کا کیا مطلب ہے اور زمانے کا کیا مطلب ہے زمانے میں تو کوئی کوئی کام کر ہے کوئی کام کر ہے اس کا سرکاری حکم سے کوئی تعلق ہے سرکاری حکم آر کے آزم کا موجود ہے کتنی ترابی پرابی کا حکم دیا آج کا سرکاری حکم موجود ہے کتنی پرابی کا حکم دیا اب اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کوئی پتنی پر رہتا ہے اس کی پہلے بات ہو اس لیے یہ مسئلہ آج ہے اور یہ مل کا دلیل دینا اس بات کی علامت ہے کہ ایر حدیث کے سنت نبی کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل موجود سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو آ گئی ہے اس لیے نہیں بول رہے آ گئی ہے سمجھو اس کے بعد سفائی بہن بت گرانے کے لیے نہیں تھی تو پھر کس کے لیے تھی روائی لین اگر بت گرانے کے لیے نہیں تھی تو پھر یہ جی عجیب سوال ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ روای دین سے گت گرتے ہیں اور اگر روای دین سے گت گرتے ہو تو پہلی دفعہ جب نماز کی نظر بندی ہے سب ربائی لہن نہیں کی بولو نہیں سمجھ میں سچی بات کر رہا ہوں کیا کہیں خدا جس طرح ہو جائے اور کہتے ہیں نے کہا کہ آؤں کو نہیں پڑھے کر رہے ناؤ زب اللہ ہے اور کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں جو پاکستان ہندوستان کے ہر مرسلے میں پڑھائی جاتی ہے کتاب سب سے بڑی کتاب کیا ہدایا کیا نام ہے کتاب کہا ہدایا شریف اس کو کہتے ہیں رایا شریف اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ال ہدایات کل قرآن ہدایات قرآن کی طرف اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے کہ اگر نماز میں اللہ اکبر کی بجائے کسی اور زبان میں جو خدا بڑا, بڑا بجائے تو نماز ہو جائے پھر سورج پارشیا نہ پڑے بلکہ پارسی نے کچھ پڑھنا شروع کرے ہدایت کیوں بولے نہ ہو تو میرے مجرم جاؤ کسی ماں کے لال کو بہت تصدیق کر کے دکھایا سارے پاکستان میں جاؤ پوچھو ایک ایک ایک سے اب یہ بات قرآن کے مطابق ہے رسول کے فرمان کے نبی تو کہتے ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑی اس کی رواج سب پارٹی پڑنا بڑی چیز آئے تھے فکا کی کتاب نکلنے پتا کرو میں آیا ہے نماز کا ہراؤ تکبیر سے نماز کی ابتداؤں اور اب بول لو نماز کی ابتداؤں اور نماز کی انتہا سلام سے نماز کی انتہا نماز کی ابتدا تکبیر, تکبیر سے نماز کی امتحاد فکا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلام تیرنے سے پہلے یہ آدمی جان بوجھ کے اور آباد کر دینے والے ہو جائے جو ہماری مالجی مل جائے کوئی ایسا کوئی خدا کا خوف میرا یہ اپیتا ہے کہ امام صاحب نے ایسی باتیں بالکل یہ سارا میں سب نے بتا دی ہے امام صاحب کے زمانے میں کتاب لکھی کی کتابوں کے حوالے رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور اس عدیج کے مقابلے میں جس کو یہ بھی کہتے ہو کہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے اس میں کوئی حدیث غلط ہے پھر پھر اس کے مقابلے میں کس کی بات کرتے ہیں اس لیے امام صاحب نے بڑی سچی بات ہے مسئلہ مدد کر دیا اب ان کے مقابلے میں نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی کا خطہ کسی کی بات چل سکتی سیدھی سیدھی بات ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے صاف طور پر اس لیے کہہ دیا کہ کوئی میرے کال پر عمل نہ کرے رسول اللہ کی ادیب کے غلطی ہو جاتی ہے <سطور> ہم ہر روز غلطی کرتے کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے غلطی لیکن مدینے والے سے غلطی اسی لیے علماء نے کا بات ہے کہ جو بندہ بھی بات کرے اس کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب قرآن اور سنت کے منافی اور اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا یہ میرے خیال میں مسئلہ اچھی طرح سمجھ گیا ایک بھائی نے اور پوچھا ہے باندھوں کی خریدوں پر وہ جائز بڑھ دینا بھی ناجائز بڑھا بھی اور افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کنارٹ کی زندگی ادا فرمائے لالچ آدمی جتنا بھی چاہے کر اس کی کوئی حد اور انتہا اسی لیے کہا ہے کسی نے کہ انسان کی آنکھ کو صرف قبر کی مٹی ہی بن سکتی ہے اور کوئی چیز انسان کی آنکھ کو بن سکتی ہے خواہش یہ ہے کہ راتوں راہ اڑی ہو جائے رات کو سوئے جنم کرو تو کروڑ متی ہو جائے اس کے لیے حرام حلال، جائز نجائز درست نادرست حلال حرام کی کوئی تمیز مسلمانوں میں موجود حلال ہو اس کے لیے کوئی حلال حرام کی تمیز مسلمانوں کے اندر موجود چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو اور اس کو ریڈنس بھی کر میں نے کہا کوئی حرام حلال, حلال کی تمیز نہیں اور افسوس کی بات ہے ان بانڈوں کی لالت نے لوگوں کے کاروباروں کو تباہ کرتے ہیں مہینے کی آخری طریقے ہوتی ہیں لوگ بانڈ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. سارے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں ساری دنیا کوئی بانڈ دینے پہ لگا ہوا ہے کوئی بانڈ دینے پہ لگا ہوا ہے اللہ کے بندوں آدمی اللہ سے رزق مانگے تو حلال کا مانگے کہ اللہ ہم سب کو رز کے حلال تھا حرام کا کیا ہے جتنا جی چاہے آدمی کما کوئی ہر اس کے پیش کو بھر سکتا حلال وزٹ کی تلاش اور یاد رکھو ایک مسئلہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبیوں کو اور اپنے مومن بندوں کو دونوں کو ایک حکم دیا اور یاد رکھنا مسئلہ نبیوں کو بھی وہی حکم دیا جو کہ مومنوں کو دیا اور اس حکم کو عبادت پر مقدم رکھا اس حکم کو عبادت پر کیا تھا یا ایور الرسول کلو مل سی بات ماموستان اے رسولو حلال کھاؤ پھر میرے دین کی تبلیغ کرو پہلے حلال کھاؤ پھر میرے دین کی تبلیغ کرو مومنوں کو بھی کہا یا ایوریل عام کلو مل سی بات مار رکھنا خوا. مشکر اللہ امو ملو پہلے حلال کھو پھر رزق حلال کمو کھاؤ پھر اللہ کی عبادت کرو اس لیے مسئلہ یاد رکھو اگر کپڑے پلید ہو تو نماز ادا کپڑے پلید ہو تو عبادت قبول کپڑے کس کے اوپر پھیلاتے نمبر کے اوپر جسم کے اوپر اس چمڑی کے اوپر اگر کپڑے پلید ہو تو نماز ادا جو چمڑے کے اوپر اور اگر چمڑا فلید ہو تو اگر چمڑا پلید ہو تو نماز ہو جائے اسی لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اس چمڑے کو پاک رکھا جائے اس جسم کی جلد کو پاک رکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکلے ہلال کا مطلب حرام سے بچے اپنی اولاد کو بچائیں اور یاد رکھو اللہ کے بدل و کرم سے جو آدمی حرام سے انتخاب کرتا ہے اللہ اس کے حلال میں برکت ادا دیتا ہے اس کے حلال میں اللہ اور حرام کے اندر کبھی برکت آتی اور ایک بات میرے پیشی سن اگر کوئی دیندار آدمی حرام کا انتخاب کرے जितनी जल्दी उसको पकड़ होती है बेदीन को इतनी जल्दी पकड़ तो बेदीन को लगातार लापरवाद है इसको और ढील तो ताकि इसका अच्छी तरह पेड़ागर किया जाए लेकिन दींदार जो आराम कर दिखाकर अल्लाह फॉरेन पकड़ ले दावा दीन का करता है खाता आराम है फॉरेन गिस्ट याद रखो अपनी रोटी को पाट रखो जिसकी रोटी पास नहीं جس کا رزر پاس نہیں اس کی رواج بھی اللہ کے ہاں کسی قیمت میں قبول ہو سکتی اس کی کوئی بات نہیں اس کے بعد پھر ایک دوست نے سوال کیا ہے وکاپ کے بارے میں ماشاء اللہ ایک کام کرنے والے اللہ کے فضل سے مسجد میں بہت زیادہ ہے وہ گرے بھی ہے کسی ماشاءاللہ ماشاء اللہ اتنے میرے خیال میں کسی مدد سے نہیں ہو گیا خواتین اور مرد ملا کے بتلا رہے ہیں کہ سب تک ہے ماشاء اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے ضروری کام سے جانا ہو اس کاف چھوڑ کے جا سکتا ہے کسی بندے کو باہر نہیں جانا سو مطلب ہے کیا ضروری کام اس کو پڑ گیا ہے جس کو ضروری کام پڑ گیا ہے اس نے اس کا بھی کیوں بیٹھنا ہے کیا ضروری کام ہے میں نے یہ بتلایا تھا مسئلہ کہ وکاس کا ماننا یہ ہے کہ ضروری اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے پڑھائی میں بیٹھ گیا ضروری اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ہاں میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے گھر روٹی لا کے دینے والا کوئی وہ چپ سے مول لپیٹ کے سیدھا گھر میں جا کے باہر کڑے ہو کے روٹی لے کے واپس گھر میں جا کے گفتگو یا داخل ہو کے باتیں سیدھا جائے دروازے سے روٹی لے کے بھائی لیکن اللہ کے وزن سے ایسا میرے خیال میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے کیوں بھائی باقی اور ضروری کم کی ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے سی بات کی تیس میں نے بتلایا تھا تمہارے ایک دوست ہیں بہت بڑے بڑے ماشاء اللہ ویسے تو بھائی مت آدمی ہے تمہیں کہا بیٹھے ان کی سات پہنچ گئی میں گھر میں گیا ہوا تھا ان کا ٹیلیفون گیا گھر کے میری سات پہنچ ہوگی میں کہہ ہے جانا ہے کہہ رہے پھر آپ کیا کریں گھر کا دعائیں مغفرت کریں کہہ رہی میں جنازہ پا رہا ہوں گھر کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے ٹیلیفون بند ہو گیا پھر میر صاحب سے سفارش کروائی کہا لگے جی ذرا آپ مسئلہ پوچھے میں نے کہا میر صاحب آپ کی وجہ سے مسئلہ تبدیل ہو جائے پھر کیا لگے یہ جی نکال خراب ہو گیا پھر اپنے چھوٹے بھائی سے ٹیلی فون کروایا کہا لگے جی اس کو ہی میری <laughs> میں نے کہا کہ پاکستان میں ہوتی ہے ہے یہ کوئی عرب تو نہیں ہے جس میں چار ہوتی ہے ساتھ تو ایک ہی ہوتی ہے ساتھ تو ایک ہی ہوتی ہے کہہ رہے یہ تو کام خراب ہو گیا کہہ لگے جی اور یہ میری بیوی بڑی رو رہی ہے میں نے ان کو چپ کراؤ ان کو اپنے گھر والوں کو چپ کرائے پھر ٹہلی کھول گیا کہہ لگے جی کوئی مسئلہ نکالیں میں نے کہا کچھ کس طرح کرو کچھ کھانا وانا پکا کے کوئی بریانی بریانی پکا کے لاؤ تاکہ اس پر ذرا بیٹھ کے مسئلہ سوچے مولویوں نے یہی کام بنایا ہوا تھا ہمارے یہاں ایک یہاں ایک آدمی ہوتا تھا اللہ اس کو معاف کرے کر گیا بے چارا سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو کہتا کس کتنے والا پوچھنا ہے <laughs> پہلے مسئلہ پوچھنا ہے کتنے والا پوچھنا ہے بے لوگ سارے لوگ اسے پہلے ہی پچاس روپئے نکال کے دے رہے مسئلہ اس کو لکھ دے رہے اس کے بعد اس کا کوئی مالف آ جانا نے کہا تھا آپ نے وہ مسئلہ بتلا لیا اور میرا تو بیڑا کر کے کہتا اچھا تو بھائی اس نے جو پچاس روپئے والا مسئلہ پوچھا تھا اس نے سو نکال دینا تھا اس کے الٹ مسئلہ بیان کر دینا وہ روتا ہوا آتا ہے پہلا کینے لگا بیڑا گھر کو ہو جا موجود صاحب آپ نے مجھے پہلے یہ مسئلہ ہے کیا لگا بتلا پھر ان پنجہ روپے آئی تین سارا مسئلہ بیان کر دینا گا ایک مسئلہ تو نہیں اب میں نے ان کو کہا کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ مجھے اتنا جو مجبور کرتے ہو استقاب توڑ دو اور کیا ہے اگر وہ ہیں کہ یہاں راضا نے ٹھیک ہے نہیں تو میں اس توڑ دوں یہی اصل مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی مصیبت پڑ رہی ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزر نہیں ہو سکتا تو اس کاف توڑ دیں اللہ سے معافی مانگی اللہ معاف کر دیں لیکن یہ ہے کہ کوئی ضروری کام کے لیے جا سکتا ہے کہ غیر ضروری کے لیے نہیں جا سکتا ہے نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے دش کا بیٹھنے والوں کوئی